الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وعن انس بن ابي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم و ابا بكر و عمر كانوا يستطيعون الصلاه بالحمد لله رب العالمين متفق عليه زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في آخرها وفي روايه لاحمد والنساء والنساء وابن ماجه لا يذحون بسم الله الرحمن الرحيم وفی اخرا لبن حزئی مح کانو یس رول ولیحدہ یقم النفیوفی روایتی مسلم خلاف المن اللہ آج ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ صور کے سلسلے میں ایک لمبے کئی دروس کے بعد صورف فاتحا پڑھنے کے سلسلے میں اور بسم اللہ کے سلسلے میں یہاں پر بات ہوگی کہ بسم اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھا جائے یا آہستہ سے پڑھا جائے اور پھر ایک بات اور اس ضمن میں آ جائے گی کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سور فاتحہ کی آیت ہے یا یہ کہ سر فاتحہ کی ابتدا الحمد رب العالمین سے ہوتی ہے اور پھر کچھ مسائل امام کے پیچھے جہری نماز میں زور سے آمین کہنے کے بارے میں مبتدیوں کے لیے زور سے آمین کہنے کے سلسلے میں کچھ احادش پیش کی جائیں گی ان ساری باتوں سے ایک بات کا یہ پتہ یہ ضرور چلتا ہے کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے اور یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ دین کی ساری باتیں ایک ایک چیز محفوظ ہے ایک ایک چیز اس شریعت کی سند کے ساتھ محفوظ ہے یہ امتیاز دوسری امتوں کو حاصل نہیں رہا ان کے ہاں اس چیز کی حفاظت نہیں ہوئی اسی وجہ سے ان کی شریعتیں ان کی کتابیں ضائع ہو گئیں اور یہ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل رہا ہے کہ اس امت نے اپنے دین کو صنعت کے ساتھ محفوظ کیا ہے اور دین کی ایک ایک بات کو پڑھی گئی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز کا آغاز الحمد رب العالمین سے کرتے تھے اپنی نماز کا افتتاح الحمد رب العالمین سے کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قراعت کی ابتدا ہوتی تھی جہری نماز میں جہری نماز میں کراعت کی ابتدا کرتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے بعد تھوڑی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ کرتے تھے جیسا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ آپ تکبیر اور قیات کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ بین بین خفا وہ حدیث گزر چکی ہیں پھر اس کے بعد تیراعت کی ابتدا زور سے جو ہوتی تھی افتتاح زور سے ہوتا تھا وہ الحمد رب العالمین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر کی ابتدا الحمد رب العالمین سے کرتے تھے یہ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت آگے صحیح مسلم کے اندر ایک لفظ کا اضافہ ہے کہ لا قرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی القرات ان منافی آخر ہے نہ شروع کرات میں جب زور سے پڑھتے تھے اور نہ آخر کرت میں سر فاتحہ کے بعد جب پڑھتے تھے کوئی صورت تب بھی زور سے تب بھی زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ اور نس اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ مین کی روایت میں یہی روایت کسی صنعت کے ساتھ ہے کہ لائے ب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے نہیں پڑھتے تھے لائے ب بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے نہیں پڑھتے تھے تو متفق کالے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں جو یہ بات آئی ہے کہ قراءت کی ابتدا یا افتتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے تو اس سے کسی کو یہ خیال نہ گزرے یا کسی کو یہ گمان نہ گزرے کہ وہ لوگ سرے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی نہیں تھے ایسا کوئی خیال نہ کرے بلکہ زور سے قرات کی ابتدا جب کرتے تھے تو الحمد رب العالمین سے ابتدا کرتے تھے اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے اس روایت سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے نہیں پڑھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے اور یہ بات جو آپ لوگوں کے سامنے شاید پہلے آ چکی ہے یا نہیں آئی ہے تو سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کریں گے تب ولاب علیم تک سات آیتیں ہوں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ولاقد آ سبان من المثانی و قرآن <الْعظیم> کہ ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں اس سے مراد یہ سب مثانی سے سور فاتحہ ہے تو سات آیتیں ہیں اور سات آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت الحمد رب العالمین دوسری اسی طرح سے آخر تک جو ہے سات آیتیں ہو جائیں گی بعض لوگوں کا تھوڑا اس سلسلے میں بعض روایتوں کی وجہ سے اختلاف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سور فاتحہ الحمد رب العالمین سے شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی آیت نہیں ہے بلکہ جس طرح سے تمام سورتوں کے شروع میں سور توبہ کے علاوہ تمام سورتوں کے شروع میں جس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت کے آغاز میں لکھی گئی ہو اسی طرح سے صور فاتحہ بھی سور فاتحہ کے آغاز میں بھی لکھی گئی ہے لیکن صحیح قول یہ ہے جیسا کہ آگے روایت آئے گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی یہ سور فاتحہ کی پہلی آیت ہے لیکن اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پہلی آیت ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آہستہ سے اس کو پڑھنا یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ پہلی آیت نہیں ہے یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے وہی طریقہ ہمارے لیے قابل عمل ہے اور ابن خزیمہ کی روایت میں آ گیا ہے کہ کانو یسرون کہ وہ لوگ آہستہ سے پڑھتے تھے تو صحیح مسلم کی روایت میں جو یہ لفظ ہے کہ لاید قرون یا گرونب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے صرف رون آہستہ سے پڑھتے تھے تو بات سمجھ میں یہ آئی خلاصہ اس حدیث کا مختلف الف... الفاظ کے ساتھ یہ ہوا پہلی روایت جو متفق قلع صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ کرا کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کرتے تھے الحمد رب العالمین سے کرتے تھے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ لائد کرونا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے کہ لفظ نہیں ہے لاج کرون کا لفظ ہے جبکہ بعض لوگوں نے اس روایت کو معلوم قرار دیا ہے لیکن اس کی توجہ آخری دوسری روایت سے ہو جاتی ہے اور مسرد احمد نصائی اور ابن خزیمہ کی روایت میں کیا ہے کہ لاج ہر بسم اللہ تو بات واضح ہو گئی واضح ہو گئی کہ ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے لیکن بسم اللہ پڑھتے تھے آہستہ سے یہ بات واضح ہو گئی چاروں روایتوں سے یا چاروں روایتوں کے اندر جو مختلف الفاظ ہیں ساری حدیثوں کو جب ایک جمع جمع، ایک جگہ جمع کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری نماز میں پڑھنے کے سلسلے میں دو, دو باتیں سامنے آئی ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام زور سے نہیں پڑھتے تھے جیسا کہ اس حدیث کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے اگلا مسئلہ جو اگلی حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بعض صحابہ زور سے پڑھتے تھے بعض صحابہ زور سے پڑھتے تھے تو دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا لیکن زیادہ راجح اور افضل اور بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی ایک آیت مانتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ سے پڑھنا چاہیے زور سے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ زور سے پڑھنے والی جو روایت ہے وہ کئی دو طرح کی روایت ہیں ایک وہ روایت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے زور سے پڑھنے کے سلسلے میں ہیں تو لیکن بالکل واضح نہیں ہے کہ جس روایت سے پتا چلتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زور سے پڑھا کرو اور یا تو وہ روایت ہیں جو صحیح ہیں صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں صحیح ہے لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ زور سے پڑھا کرتے تھے جن روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ زور سے پڑھا کرتے تھے وہ صحیح نہیں ہے اور جن روایتوں سے ثابت کیا جاتا ہے کہ زور سے پڑھتے تھے وہ صحیح تو ہیں لیکن بسم اللہ کو زور سے پڑھنے کے سلسلے میں سریح اور واضح نہیں ہیں دیکھیے ایک روایت یہاں پر ہے اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا ہے کہ وہ انائے المجم المجم کال صلی تو ابی حریر اللہ تعالیٰ ان کرا اب اسم اللہ رحمان الرحیم سما کرب امر قرال حتہ ادا بلغ الباء الین آمین وقول دوسری روایت میں ہے وہ الناس آمین و كلما سجد سجدا قام من کام الجلوس اللہ اکبر تم میں اقول اداسلم سلاتم بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ روایت صحیح ترجمہ کیا ہے نعیم المجمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو حر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, پڑھی پھر سر فاتحہ پڑھا ام قرآن پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی پھر ام الق پڑھا اسی لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ علہ نے جب زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہوگی تبھی تو سنا ہوگا انہوں نے زور سے پڑھی ہوگی تبھی تو سنا ہوگا پھر ام قرآن پڑھا حتائی اذا بلاگا پھر یہاں تک کہ جب وہ ولا ظالین پر پہنچے تو آمین کہا اور دوسری روایت میں ہے کہ لوگوں نے بھی آمین کہا وہ یقول اور اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما سجدہ جب جب سجدہ کرتے اور جب جب بیٹھ کر کے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے یعنی سمی اللہ البندہ رقو سے اٹھنے کے وقت کے علاوہ تمام حالات میں اٹھتے بیٹھتے وقت حرکت کرتے وقت اللہ اکبر کہتے ثم یقول ادا سلم پھر وہ کہتے جب سلام پھیر دیتے تو کہتے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک میں تم میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابه نماز پڑھتا ہوں تو اس روایت سے لوگوں نے استدلال کیا, کیا ہے کہ نعیم المجمر کہتے ہیں یا انہوں نے جو یہ کہا کہ قراء بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا پھر سور فاتحہ پڑھا یہ حدیث صحیح ہے لیکن بہت زیادہ سور فاتحہ کو کراعت کی طرح سے زور سے پڑھنے کے سلسلے میں واضح نہیں ہے واضح نہیں کیوں اس لیے کہ بھائی امام صاحب بھی بعض حالات میں اگر کوئی شخص امام کے پیچھے پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی ویسے بھی بعض آیتوں کو ظہر آسر کی نماز میں بھی زور سے پڑھ دیا کرتے تھے جن سے صحابہ اکرام کو پتا چلتا تھا تو ممکن ہے کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہو جیسے کرا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے پڑھا ہو پھر کرا شروع کی ہو اس طرح سے پڑھا ہو تو اسی کو نعیم المجمر نے یہ روایت کیا کہ سورج بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھا لیکن اگر جیسے جیسے انہوں نے روایت کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اور انہوں نے سنا تبھی تو بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو دیکھیں یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حالات میں اکثر حالات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صحابہ اکرام آہستہ سے پڑھا کرتے تھے کبھی کبھار بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھ دیا کرتے تھے تو اس لیے اکثر روایت ہیں جو ہیں وہ آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والی ہیں جو دلالت کرتی ہیں اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا تم نے غلط کام کیا تم نے سنت کے خلاف کام کیا کیونکہ بعض روایتیں اس طرح کی پائی جاتی ہیں البتہ شیخ الاسلام ابن تعمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن حجر ابن ابن رجب الحمبلی ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا یہ احادیث کے ماہرین ہیں شیخ الاسلام ابن تعمیر رحمۃ اللہ علیہ کے نے فرمایا کہ وہ دلیلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے زور سے پڑھنے کے سلسلے میں جو حدیثیں صحیح ہیں وہ صریح نہیں ہے واضح نہیں ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا چاہیے اور وہ حدیثیں جو جن سے یہ پتا چلتا ہے یا جو حدیثیں صریح ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھنے کے سلسلے میں وہ صحیح نہیں ہے تو صحیح حدیثیں جو ہیں وہ واضح نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا چاہیے اقتصاد کی طرح سے اور جن سے پتہ چلتا ہے کہ زور سے پڑھنا چاہیے وہ صحیح نہیں تو اس لیے جو اس وقت رائج ہے جو چیز وہی بہتر اور افضل ہے البتہ اگر کوئی زور سے پڑھتا ہے ہاں پڑھ دیتا ہے یا کبھی کبھار پڑھ پڑھتا ہے تو اس سے نماز میں خلل واقع نہیں ہوگا اور غلط کوئی کہا جائے گا یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے مسئلہ تھا اگلی روایت ہے واحد رضی اللہ تعالیٰ قال, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدا کر تم الفاتحہ فقر او بسم اللہ الرحمٰن الرحیم فنحا اہدا آیاتہا روا دار کتنی وسول بہ وس بکو ابحر رضی اللہ تعالی عمل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سور فاتحہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھو اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن یہ سور فاتحہ کی ایک آیت ہے اور حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے اسی طرح سے اس حدیث سے کیا پتا چلا انا احدا آیاتہ کہ یہ سور یہ ف... بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سور فاتحہ کی ایک آیت ہے اور دیگر سورتوں کے بارے میں دیگر سورتوں کے بارے میں یہ اس طرح کی حدیث نہیں آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس صورت کی یہ آیت ہے یا ہر ہر صورت کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو صحیح بات یہی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کی ایک آیت ہے البتہ دوسری صورتوں میں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صورتوں میں وہ صورت کی ایک آیت ہے نہیں شمار کی جاتی یہی وجہ کہ اسی مسئلے کو یہاں کے علماء نے بھی ترجیح دی ہے اور یہاں کے قرآن میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو سور فاتحہ کے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت شمار کیا ہے اور اپنے یہاں کے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت تو نہیں شمار کیا غیر المقوب علیہ وہاں سراف الدین انامتا علیہم پر ایک آیت شمار کیا ہے اور غیر المقوب علیہم کو یہ ساتویں آیت شمار کیا ہے لیکن آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں گے تو سراط الدین انامتا علیہم پر انہوں نے جیسے قرآن میں ہوتا ہے کہ گول دائرہ کھینچ کر کے بیچ میں آئت نمبر لکھی جاتی ہے تو وہاں پر انہوں نے, انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ قرآن کریم میں جہاں بھی کہیں آیت کے ہونے یا نہ ہونے میں کہ یہ آیت مستقل ہے یا نہیں ہے اگر اختلاف ہے تو وہاں پر لفظ پانچ لکھ کر کے پانچ لکھ کر کے اس پر کچھ لکھ دیتے ہیں اس, طرف اس, با اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اس میں کیا ہے اختلاف تو اپنے ہاں کے کی میں اپنے ہاں کے جو قرآن ہوتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ایک آیت تو نہیں لکھا گیا آیت نمبر نہیں لکھا گیا لیکن سرات الدین انمتا علیہم کے بیچ میں بھی گول دائرہ کھینچ کر کے نہیں لکھا گیا بلکہ اس آیت اس کے اوپر جو ہے پانچ بنا کر کے کچھ آیت نمبر آیت نمبر چھ لکھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کی ایک آیت ہے اس سے یہی بات پتا چلتی ہے تعالی علو قال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فراغہ منقاط ام القرآن رفع سو وقال کال آمین روحدار قتنی و حسن واکم و ابی داود و من حدیث وائل ابن حجر نہ یہ حدیث بھی صحیح ہے یہاں سے امام کے پیچھے امام کے ساتھ یا امام کے پیچھے آمین زور سے بولنے کی روایت ہے کیونکہ اپنے ہاں آمین کے بارے میں بھی بہت اختلاف ہے آمین کے سلسلے میں بہت سارا اختلاف ہے آمین تو بولتے ہیں اور یہ بھی مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام کے امام کے پیچھے نہیں بلکہ متلق طور پر آمین بولنے کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آمین بولنا یہ کیا ہے سنت ہے یعنی واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے ہاں بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ آمین وہ اللہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے سنت ہے نہ بولے تب بھی چلے گا حالانکہ حدیث کے الفاظ حکم پر دلالت کرتے ہو حکم پر ابھی بات آئے گی حدیث پیش کی جائے گی تو ابو عور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سور فاتحہ امل ام الق ام یعنی سور فاتحہ کے اقدرات سے فارغ ہوتے تو اپنی آواز کو بلند کرتے دوسری روایت میں ہے کہ مت دبھا سوتہ اپنی آواز کو دراز کرتے لمبی کرتے رفار سوتہ یعنی مت دبا سوتہ رف زور سے اپنی آواز کو لمبی کرتے اونچی کرتے اور کہتے آمین ایسے تو اس سے یہ پتا چلا اس سے کیا پتا چلا کہ امام بھی سورے فاتحہ پڑھے گا امام بھی سورف فاتحہ پڑھے گا تو وہ بھی زور سے آمین کہے گا سور فاتحہ ختم ہونے کے بعد یہی مسلک یہی طریقہ جمہور کا ہے جمہور سے براد کیا ہے یعنی اکثر علماء کا یہی طریقہ ہے البتہ اپنے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام البا کہے گا مقدی آمین کہیں گے امام آمین نہیں کہے گا لیکن یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے یہ خلاف یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے کہ امام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورے فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہا کرتے تھے اور جو بھی امام ہوگا وہ سور فاتحہ پڑھنے کے بعد جہری نماز کی بات ہو رہی سری نماز میں تو کہے گئی تو جہری نماز میں امام بھی امام بھی زور سے آمین کہے گا البتہ مقتدیوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب امام ولابین کہے ہاں؟ تو امام سے پہلے آمین نہیں کہنا چاہیے امام کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ملا کے بعد وہ آمین کہنے میں تاخیر نہ کرے کم از کم اتنا ہو جائے کم از کم اتنا ہو جائے کہ اگر امام کے بعد آدمی نہ کہے تو کم از کم ساتھ میں تو کہہ تو یہ پتا چلا کہ امام بھی سور فاتحہ پڑھ لینے کے بعد آمین زور سے کہے گا ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ امام ملا کہے گا مقتدی لوگ آمین کہیں گے جیسا کہ ربنا اللہ الحمد کے مسئلے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام سمیع اللہ علحمدہ کہے گا ہم نہیں پڑھے گا مقتدی لوگ سمع اللہ الحمدہ نہیں کہیں گے ربنا وحمد پڑھیں گے بلکہ ہر دو کو یعنی مختدی کو بھی اور امام کو بھی سمع اللہ علم الحمدہ بھی کہنا ہے ربنا ول کر کہنا یہی بات صحیح ہے اسی طرح سے اس میں بھی کہ امام بھی وب علین کے بعد آمین کہے گا امام کے پیچھے مقتدی بھی زور سے رب والن کے بعد جو ہے آمین کہیں گے اس حدیث کو ایماندار قطنی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اسے حسن کہا ہے حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور صحیح کہا ہے اور یہ حدیث سنن نبی داؤد اور تربی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث کی دوسرے اس حدیث کی دوسری شواہد بھی موجود ہیں دوسری حدیثیں بھی اسی کے معنی میں آئی ہیں لہذا معلوم یہ ہوا کہ امام بھی آمین کہے گا اور امام کے سلسلے میں مقتدیوں کے سلسلے میں یا زور سے امین کے سلسلے میں دوسری اور بھی روایتیں ہیں جیسا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی اور یہ حدیث امام مخر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تالیقن روایت کیا ہے امام مخر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تالیقن روایت کیا ہے اور سیگے جزم کے ساتھ یہ دونوں باتیں سمجھے کہ نہیں سمجھے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یا اس عمل کو اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر صحیح بخاری کے اندر تالیکن روایت کیا ہے معلق روایت کیا ہے اور جزم کے سیغے کے ساتھ چلیے یہ دو باتیں آپ لوگوں کو سمجھاتا دیکھیں صحیح بخاری کے اندر یہ بات آتی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود تمام حدیثیں صحیح ہیں تو صحیح بخاری کی جو حدیث ہوگی وہ کہاں سے سمجھی جائے گی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے کیا کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر جب کوئی نئی کتاب شروع کرتے ہیں مثلاً کتاب الصلاح یعنی ایک تو پوری صحیح بخاری ہے پھر اس صحیح بخاری کے اندر کتاب الوحی کتاب المان کتاب العلم پھر اس کے بعد کتاب التہارا کتاب الصلاح اس طرح کے کتابیں چھوٹی چھوٹی یعنی چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اس کو لقل کرتے ہیں. پھر کتاب کے بعد پھر ایک باب قائم کرتے ہیں فصل جس کو کہا جاتا ہے باب قائم کرتے ہیں اور باب کا باپ کی کوئی ہیڈنگ لگاتے ہیں جیسے باب الجہر و باب ال جہر بعد یا باب رفی دین یا باب کراطل الفاتحہ للمامون اس طرح سے باب قائم کرتے ہیں تو دیکھیں اب امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا کبھی کبھی باب قائم کرنے کے بعد جو ہیڈنگ لگاتے ہیں کسی حدیث کے لفظ کو لگا دیتے ہیں اور وہ لفظ حدیث کا صحیح بخاری میں نہیں آتا ہے کہیں کسی دوسری کتاب میں وہ حدیث موجود ہوتی تو وہ لفظ بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب کی ہیڈنگ میں لگاتے ہیں صحیح حدیث کو کتاب کی ہیڈنگ میں لگاتے ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو صحیح بخاری کے اندر ہے کہاقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا باب الداقی متلا فلاح صلاح المکتوبہ باب کس بیان کا کہ جب فرض نماز کے لیے کامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں امام خان رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث سے اپنے باب کی ہیڈنگ قائم کی ہے عنوان لگایا ہے لیکن اس حدیث کو نیچے نہیں بیان کیا ہے جبکہ کی یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر صنعت کے ساتھ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ حدیث کے طور پر اس کو نقل کیا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ادا قیمت قیمت فلا فلاں الا المکتوبا کے سلسلے میں کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر پائی جاتی ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے باب کا عنوان بنایا ہے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تو ایک باب پر یہ حدیث لے آتے ہیں پھر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کبھی کبھار ہر جگہ نہیں کبھی کبھار کوئی قول نقل کرتے ہیں کسی کا یا کوئی لفظ پیش کرتے ہیں تو اس کو دو طرح سے پیش کرتے ہیں کوئی لفظ جو پیش کرتے ہیں وہ صنعت کے ساتھ نہیں پیش کرتے اس کو اس کو مکمل صنعت کے ساتھ نہیں پیش کرتے ہیں. کبھی کبھار جو لفظ پیش کرتے ہیں کوئی قول نقل کرتے ہیں اس کو دوسری جگہ حدیث کے طور پر پیش کر دیتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو دوسری جگہ وہ حدیث موجود ہے تو یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح لیکن کبھی کبھار کوئی ایسی حدیث پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر نہیں لے آتے ہیں یا قول نقل کرتے ہیں تو صحیح بخاری کے اندر نہیں لے آتے کہیں دوسری حدیث کی کتاب میں یہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اس چیز کو پیش کرتے ہیں اسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ معلق روایت ہے معلق روایت میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سند نہیں نقل کرتے جیسے باب کام کیا باب ال قداقدا اس طرح سے کہا پھر اس کے بعد کہا قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. قال ابن زبیر قال ابو ہریرا سند نہیں لے آئے سند نہیں لے آئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باپ کے کہنے کے بعد باپ قائم کرنے کے بعد پھر کچھ باتیں نقل کرنے کے بعد پھر آگے کہتے ہیں کال حدنا الحمدی کال حدتنا فلان و فلان فلان سند جب ذکر کرتے ہیں تو وہاں سے اس کو کہا جائے گا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور وہ کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں لیکن جو باب کے بعد باپ کے بعد جو روایت لے آتے ہیں کوئی قول لاتے ہیں اسی کو کہتے ہیں معلق روایت معلق کا مطلب کیا ہوتا ہے لٹکا ہوا لٹکا ہوا کا مطلب کیا ہوا کہ اس حدیث کی سرد ابام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے نہیں بیان کی بلکہ کہہ دیا قال ابن عباس جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چونکہ ہم لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی حدیث فلاں فلاں جگہ پائی جاتی ہے لیکن اس زمانے میں اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یہ حدیث لٹکی ہوئی ہے یہ سرت کے ساتھ نہیں ہے معلق روایت ہے بات سمجھ میں آ گئی تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ باپ قائم کرنے کے بعد جو کچھ ہے, کسی کا قول یا کوئی حدیث اس طرح کی روایت کرتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں معلق روایت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے رواہل البخاری تاریخ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو تعلیقا روایت کیا ہے یعنی معلق طور پر روایت کیا ہے اب امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے جو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جو یہ معلق روایت نقل کرتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتی ہے کبھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو سب لوگ انگلش گرامر والے ہیں انگلش گرامر میں یا ہر زبان میں ہوتا ہے کہ کوئی بات جب کہی جائے تو کہنے والے کی طرف اس بات کو منسوخ کیا جائے کہ فلا نے کہا قال ابن عباس کالا ابن عباس ابن عباس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو اس کو کیا کہا کہ ڈائریکٹ اس بات کو کس کی طرف منسوخ کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کی طرف رضی اللہ عما کی طرف اس کو انگلش گرامر میں کیا کہتے ہیں ایکٹو وائس اور کبھی امام بخاری رحمت اللہ, اللہ نے امام بخاری اللہ علیہ اس طرح سے روایت نہیں کرتے ہیں کہ فلاں نے کہا بلکہ یہ کہتے ہیں کہا گیا یہ بات کہی گئی قیلہ کہی گئی یہ بات رویہ یا روایت کی گئی یہ بات کہا جاتا ہے یہ قال تو جب اس طرح سے کوئی بات روایت کرتے دوسری دوسری قسم جو ہے اس طرح سے روایت کرتے ہیں تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جتنی بات امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس طرح کی معلق روایت کہنے والے کی طرف نسبت کر کے روایت کی ہے ایکٹو وہ اس میں روایت کی ہے وہ سب صحیح ہے یعنی کہنے والے تک وہ بات صحیح پہنچتی ہے گرچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر سند نہیں نقل کیا ہے لیکن سی جزم کے ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں سی جزم کے ساتھ جزم کا سے کہ فلاں نے کہا فلاں کہتے ہیں اس طرح سے تو یہ جتنی بھی سرحد جتنی بھی اس طرح کی بات نقل کی ہے اس کے بارے میں علماء نے تحقیق کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے جس کی طرف یہ بات منسوخ کی ہے وہاں تک یہ صحیح ہے وہاں تک کیا ہے صحیح روایت اور جو پیسی وہ اس میں نقل کیا ہے کہ کہا گیا روایت کی جاتی ہے یہ بات وہ ان میں سے کچھ صحیح ہے کچھ ضعیف ہے کچھ باتیں صحیح ہیں کچھ باتیں ضعیف ہیں کیونکہ اس میں احتمال امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس بات کا اہتمام نہیں کیا ہے لیکن نقل کر دیا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ صحیح بخاری کے اندر ضعیف روایت ہے کیونکہ وہ صحیح بخاری اصل صحیح بخاری کہاں سے ہوتی ہے اصل صحیح بخاری کی حدیث کہاں سے شمار ہوتی ہے جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کال <تصفح> حدت <حدثنا فراني> یعنی اپنے شیخ سے جو روایت کرتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے صحیح بخاری ہے وہ حدیث ضعیف نہیں ہے ایک بھی حدیث ضعیف نہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں کہ پھر سے سمجھاؤ نہیں بھائی سمجھ گئے کہ نہیں تو صحیح بخاری کی حدیث کہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں حدثنا کہتے ہیں یا اخبرنا کہتے ہیں یا حد کہتے ہیں جہاں سے صنعت نقل کرتے ہیں اس کو یہ صحیح بخاری اصل ہے اور باب میں یا باب کے بعد کوئی روایت نقل کرتے ہیں بغیر صنعت کے تو اسی کو کیا کہتے ہیں معلق روایت اور معلق روایت دو طرح سے ہے ایک سے گئے جزم کے ساتھ ایک سے گئے تمریز کے ساتھ جس کو انگلش میں آپ سمجھ لیں ایکٹیو پیسو کہ ایک تو یہ کسی جذم کے ساتھ کہ فلاں نے کہا فلاں کہتے ہیں فلاں روایت کرتے ہیں اور دوسرے کیا ہے کہ کہنے والے کا نام نقل نہیں کرتے بلکہ بس کہا گیا اسے روایت کی جاتی ہے یہ بات یہ بات کہی جاتی ہے یہ بات سنی گئی ہے تو یہ اس طرح کا انداز جو, جو اپناتے ہیں تو اس میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے ہاں یہ اس لیے بتا دیا کہ کہیں کوئی ادمیہ آ کے نہ کہے دیکھو صحیح بخاری کے اندر یہ ضعیف روایت ہے بات سمجھ گئے تو اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے تالیکن روایت کیا ہے اور تالیکن میں بھی سیگے جزمے کے ساتھ کہ عبداللہ اللہ ابن زبیر اور ان کے مقتدی مسجد کے اندر اتنی زور سے کہا مسجد حرام کے اندر عبداللہ اللہ ابن زبیر یہاں پر گھر سے ذکر نہیں ہے لیکن جو ہے لیکن اس سے یہی یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر اور ان کو ساتھی زیادہ تر عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اپنا وہ بنایا تھا اسی لیے اسے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں تو مسجد گنج گنجایا کرتی تھی امام مخار رحمت اللہ علیہ نے اسے تعلیق روایت کیا ہے لیکن سیگائے جزم کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن ابن زبیر اور ان, ان کے ساتھی اتنی زور سے آمین کہا کرتے تھے کہا کرتے تھے یہ سیگائے جزم ہو گئے تو وہ اسے یہ نہیں کہ کہا گیا ہے کہ یہ ایسا کرتے تھے ایسا نہیں ہے ایسا کرتے تھے تو گویا کہ وہاں تک سمت کیا ہے صحیح ہے اسی طرح سے جو اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر یہود بلند آواز سے آمین کہنے سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے یہ بھی روایت کیا کہتے ہیں سرو ابن ماجہ کی ہے اور شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کیا کہا ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور دوسری روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام سے حسد کرتے ہیں اور آمین سے حسد کرتے اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر آمین آہستہ سے کہی جائے تو پھر یہودی چڑھیں گے ہی نہیں آمین آہستہ سے کہی جائے تو پھر چڑھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے کان میں آواز ہی نہیں پہنچے گی بھائی چڑھتا کوئی کسی چیز سے کب ہے اس کو سنتا ہے کوئی اور سلام بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے سلام آہستہ سے کرتے ہیں زور سے کرتے ہیں زور سے کرتے ہیں تو سلام کو سن کر تبھی تو چڑھیں گے وہ تو اسی طرح سے آمین بھی ہے کہ آمین زور سے کہی جائے گی تب تو چڑھیں گے اگر آہستہ سے آمین کہی جائے تو پھر چڑھنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے اسی طرح سے حضرت اکرما بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب امام العدالین کہتا تو لوگ لوگوں کے آمین کہنے کی وجہ سے مسجد گونج جاتی یہ مصنف ابن نبی شیبہ کے اندر یہ روایت ہے یہ روایت بھی صحیح ہے عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں یہ بھی روایت صحیح ہے کہ میں نے صاحب دو سو صاحب اکرام کو دیکھا جب اللہ میں نماز پڑھتے تھے اور جب امام العدالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے تھے اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ آمین زور سے کہنا چاہیے مقدیوں کو بھی اور الحمد یہاں پر چاہے جہاں کے لوگ ہوں لیکن آمین زور سے کہہ ہی لیتے ہیں اپنے ہاں کا حال جو ہے بڑا خراب ہے اب تو الحمد جگہ جگہ ہر مسجد میں تقریباً ایک دو آمین کہنے والے مل جائیں گے اب وہ وقت ختم ہو گیا اب وہ وقت ختم ہو گیا کہ جب آمین کہتے تھے تو لوگ جو ہے نماز کے بعد امام صاحب ڈانٹتے کرتے تھے کان پکڑ کر کے نکال دیتے تھے اور مسجد دھلوایا کرتے تھے وہ زمانہ ختم ہو گیا ابھی ایک جگہ میں گیا ہوا تھا جمعہ کی نماز پہلا خود جمعہ وہاں پر ہوا ہماری طرح سے جیسے ہم لوگ خود بہ جمعہ دیتے ہیں جس میں تقریر کرتے ہیں اردو زبان میں پہلا خود جمعہ ہوا اس سے پہلے وہاں پر بریلوی حضرات خود جمعہ دینے آتے تھے تو ان لوگوں نے وہاں پر ایک پروگرام کروایا ہم لوگوں کا پروگرام کروایا تو بریلوی لوگ چڑ گئے انہوں نے کچھ باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ آپ آپ لوگ جمعہ پڑھانے نہ آئیے ہم انتظام کر لیں گے تو ہم لوگوں کے پاس انہوں نے جو ہے خبر بھیجی تو ہم گئے جمعہ پڑھایا انہوں نے ان کو بات کہاں ہاں بات یہاں پر آئی تھی ان لوگوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جو دوسری مسجد ہے آپ کے گاؤں کے ایک آدمی آئے تھے وہاں نماز پڑھ لی تھی انہوں نے جب نماز پڑھے ان کے رشتے دار رشتے دار مہمان کی حیثیت سے آئے تھے بلکہ کیا کہتے ہیں لڑکی کی شادی ہوئی تھی وہاں تو سمدھی تھے وہ وہاں گئے اس مسجد میں نماز پڑھ لیا تو ان لوگوں نے نماز کے بعد رشتے دار فیسر, لوگوں نے نماز کے بعد پوری مسجد دھلی پوری مسجد دلی اس کے بعد پھر لوگوں نے بتایا کہ اس کے بعد سے وہ جب آئے ان کو پتا چلا کہ مسجد دھلی ہے تو کبھی اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے اس مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے گرچے دور تھی لیکن آج یہ ماحول اب کم ہو گیا ہے کہیں کہیں ہو سکتا ہے پھر اور جہارت ہو لیکن اب ماحول بن گیا ہے کہ آمین کہنے والے لوگ ہیں موجود اور اب دھیرے دھیرے دھیرے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے عمل کر رہے ہیں لوگ اور اگر کوئی اعتراض بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں بھائی گاؤں میں آپ لوگوں میں سے کوئی حرم نہیں گیا تھا حج کرنے گیا ہوگا تو سنا ہوگا جب اللہ کے گھر میں زور سے آمین کہتے ہیں تو پھر وہاں پر رک جاتے ہیں بہرحال آمین کہنے کے سلسلے میں اور پھر یہی نہیں بلکہ آمین جو لوگ آمین زور سے کہنے پر چڑھتے ہیں یہی کہہ لیجیے کیا کہتے ہیں دیکھیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں ہاں اس حدیث کو سامنے رکھیں اور حدیث کیا کہتے ہیں القل جو ہے حسن درجے تک ہے کہ یہودی جو ہے ہاں شیخ البان رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے کہ یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں تو اگر ہم زور سے آمین پر چڑھنے لگے تو ہمارا کیا حال ہوگا ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا کیوں ہم چڑھتے ہیں زور سےین کہہ دیجئے کہ, کہ بھائی صاحب آپ جو ہے یہاں نماز پڑھنے نہ آیا کریں اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز میں کیا ہوتا ہے خلل ہوتا ہے خلل ہوتا ہے جب خلل ہوتا ہے تو کیوں کہتے ہیں کہ چار امام برحق ہے امام شاہر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو نماز میں زور سے آمین کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہو برحق ایک طرف اس کو رد کرتے ہو جو رنگی ہے کہ نہیں چلیے وقت ہو گیا وقت ہو گیا نا آگے دوسری حدیث ہے اس لیے میں یہیں پر اتفاق کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک مطالعہ ہمیں سنت کے مطابق ایک ایک سنت کے مطابق اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب صحیح حدیث مل جائے تو یہی ہمارا مذہب ہے یہی ہمارا, ہمارا طریقہ ہونا چاہیے حدیثوں کے لیے اپنے دلوں کو ہاں وشعادة رخنا تهي اور کلا هو رخنا تهي اللہ تعالی ہم سب کتو في قطاع خرمائے آمین رب العالمين صل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آل وصحابه سبحانه اللہ ومحمد ومحمد ومشکل اللہ اللہ ومحمد ومشکل اللہ ومحمد ومشکل اللہ ومحمد ومشکل